بے شک فرون نیزم میں غلبہ پایا تھا اور اس کے لوگوں کو اپنا تابع بنا ان میں ایک گروہ کو کمزور دیکھتا ان کے بیٹوں کو ضبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا بے شک وہ فسادی دی تھا